القرآن. قال الله محمد, وعلى آل محمد وبارك وسلم. محبت ذوق شوق اور عقیدت کے ساتھ تمام حضرات مل کر حدی درود با السلام بآواز بولندرمائے السلاۃ تو سر ملک یا رسول اللہ السان تم السلام علیہ یا حبیب اللہ السان تم السلام علیکم قیا رحمت للعالمین صلی اللہ و سلم و السلام علیکم یا شفیع المذنبین حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی عزت و احترام اور باہمی محبتوں کے لائق موتقفين حضرات الحمدللہ اللہ تعالی کا فضل و کرم اور اسانوں انعام ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا یہ ببرکت مہینہ عطا فرمایا اور آج ماہ رمضان کے دو اشرے مکمل ہوئے اور اکیسویں شب کے ابتدائی لمحات میں ہم حاضر ہیں اور آپ تمام احباب اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آئندہ دس دنوں کے لیے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو احتکاف کے طور پر مسجد میں ٹھہرایا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اعتقاف کو اپنی بارگاہ میں درجۂ عطا فرمائے اور اعتکاف کی تمام پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے غیر سے قبل آپ کو اعتکاف کے حوالے سے احکامات بتا دیے جا چکے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ بھی آپ کے پیشے نظر ہوگی کہ جو دس دن کا اعتکاف کرتا ہے اس سے دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور تقریباً ہر سال یہ بات میں کیا کرتا ہوں کہ حج کرنا یا عمرے پر جانا کوئی آسان کام نہیں حج کے دوران بڑی صوبتیں ہیں بڑی تکالیف ہیں بڑی مشکلات ہیں عبادت کی عمال صالحہ کی کثرت ہے اور دو حج اور دو عمرے کا ثواب جب ہمیں انتقاف میں حاصل کرنا چاہیں اور ذہن میں یہ ہو کہ ہم سوتے رہیں گپ شپ کرتے رہیں اور پھر بھی ہمیں وہ ثواب ملے تو نہیں ہم نے اتنی ہی محنت کرنی ہے کہ دس دن کے لیے جب ہم دنیا کو دنیا کے تمام کاروبار کو اپنے بہن بائیوں کو اپنے ماں باپ کو معاملات زندگی کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں تو یقیناً پھر اپنے آپ کو ایک ہی کام میں لگا دیں اور سوفیہ کرم فرماتے کے موتکف کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بیکاری کسی کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے اور بس وہ وہیں بیٹھا رہے کہ جب تک بھیک نہیں ملے گی میں جو اٹھ کر جاؤں گا نہیں تو دس دن تک اعتکاف بیٹھنے والے کی مثال یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا اللہ تو ہمارے دامن مراد کو بھرنے والا ہے اور جب تک تیری بارگاہ سے آتا نہیں ہوگی ہم تیری بارگاہ میں تیرے مقدس گھر میں حاضر ہیں بارہ اعتکاب کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ تیار کیے جائیں کہ جو روحانی اعتبار سے بہت ہی مضبوط تر ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری میں کمر بستا ہوں اور دس دن تک احتکاف میں بیٹھ کر روحانی فیض حاصل کر کے پھر آئندہ گیارہ مہینے تک اپنے اپنے محلے میں اپنے دوست و آباب میں اپنے خاندان میں اس پیغام کو عام کیا جائے اور ان کی تربیت کی جائے یہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے یہ نشست اس کا ٹائم ان شاء پونے گیارہ سے پونے بارہ ہوا کرے گا اور موضوعات آپ کو دے دیے گئے ہوں گے آج کا پہلا موضوع پہلے بھی یہاں ہو چکا ہے غالباً پچھلے سال نہیں ہوا تھا گناگار اور رحمت پروردگار چونکہ اشرائے رحمت ماہ رمضان کا پہلا اشرا ہے اشرائے نقصرت دوسرا ہے اور تیسرا اشرا یعنی جس کا آغاز آج سے ہوا یہ اتکم من النار جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس اشرے میں بکثرت بے شمار ایسے لوگ کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کے لیے جہنم سے آزادی کا مزدع جا فضا کا اعلان کرتا ہے اور جان سے آزادی کا اعلان ان کے لیے ہوتا ہے اس لیے آج پہلے دن یہی عنوان رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے جب ہم اس کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ہم نے اپنے دس دن اس انداز میں گزارنے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرا دیں اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا رحم اور کرم نازل کریں میں نے اسی لیے قرآن مدید فرقان حامد سے سورہ فاتحہ سے پہلی آیات مقدسہ تلاوت کی ہے کہ رب سلجلال نے شاہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور صلاح کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے ہر الرحیم جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی بے حد رحم کرنے والا بہت ہی زیادہ رحیم ہے وہ اتنا رحیم ہے اتنا کرم کرنے والا ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے اور انسان چونکہ فطری طور پر ہر لمحہ یہ چاہتا ہے اس میں لالچ کا انسر ہے یعنی ہر کام میں چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو معاشی اعتبار سے ہو یا کاروبار دنیاوی اعتبار سے ہو ہر انسان اس میں لالچ اور ہرس لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مل جائے اور جو बहुत بہت زیادہ دیتا ہے وہ اسی کو سخی کہتا ہے جب گات کہتا ہے اور جو انسان اتنا دے انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اتنا مل جائے کہ مجھے اپنے دامن کی تنگی کا احساس ہو मेरा میرا دامن بھر جائے پھر بھی مجھے کوئی دیتا رہے تو انسان اسی کو سخی سمجھتا پر ایسا کوئی انسان کر نہیں سکتا دنیا کا کوئی سخی کوئی جواد اتنا عطا نہیں کر سکتا بس وہ ایک ہی ذات ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اللہ تعالی وہ اتنا کچھ عطا کرتا ہے کہ واقعی انسان کو اپنے دامن کی تنگی کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے تو اس کی رحمت کا اندازہ اس, انت... اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کر کے وپتیاں کر کے لفیہ کر کے غلطیاں کر کے اپنے آپ کو گناہوں کا اپنے اوپر گناہوں کا اندار تاری کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا غفور الرحیم ہے ایسا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ اپنے گناہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے اب اس کی رحمت کے مختلف انداز ہے یعنی نسان اپنے آپ پر ظلم کر کے گناہ کر کے عذاب کا مستحق بنتا ہے لیکن پھر وہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا جیسا کہ اس مثال کے ذریعے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالی کی رحمت اور رحمیت بہت پیارے انداز میں سمجھ میں آئے گی پہلے وہ مثال اپنے دھیان میں رکھنے کے حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں جب ساحت بڑھا تو لوگ دور دراز علاقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس غلہ حاصل کرنے کے لیے آنے لگے تاکہ اپنی حیثیت کے مطابق ان سے غلہ لیا جا جب مختلف شہروں سے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو حضرت موسا علیہ السلام نے شہر کے داخلی راستوں پر چوکیاں قائم کر دی اور اپنے کارندے کارکنان بٹھا دیے اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ جو بھی آئے اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کہاں سے آیا ہے یعنی کس شہر سے اس کا تعلق ہے اور کتنا مال لے کر آیا ہے تاکہ اس کے مال کے حساب سے اس کو گلے کا اس کے لیے غلے کا انتظام کیا جائے اب جب لوگ آنے لگے کارندے چوکیوں پر بیٹھ کر ان کا یہ پورا بایو ڈیٹا اکٹھا کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چوکیوں کو دورہ کرنے لگے یہ دیکھا جائے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے اور کس حوالے سے لوگ مختلف چوکیوں پر جمع ہو رہے ہیں آپ اپنی چوکی کے دورے پر دیں تو ایک آپ نے دیکھا کہ کنان سے قافلہ آیا ہے اور اس قافلے میں حضرت موسا علیہ السلام کے بھائی بھی شریک ہے تو آپ نے اپنے کرندوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ کنان سے جو قاطلہ آیا ہے اس میں یہ جو فلاں فلا لوگ ہیں ان سے اتنا تو پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں لیکن یہ مت پوچھنا کہ مال کتنا لائے کیونکہ مال کی بات میں خود پوچھ لوں گا جب یہ مل سے ملاقات کریں گے اب کارندوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ موسا علیہ السلام کے بھائی ہیں وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ موسا علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بھائی غریب ہیں ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے جب میرے کالے ان سے پوچھیں گے اور بعد میں یہ راز کھلے گا کہ یہ میرے بھائی ہیں تو یہ کیا سوچیں گے کہ موسا علیہ السلام کے بھائی بہت زیادہ غریب ہیں ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور وہ کرام سے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں تاکہ ان کا پردہ رہے اور ان کی ذلت اور رسوائی نہ ہو اس وجہ سے حضرت مص علیہ السلام نے قارندو کو منع کر دیا اب اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالی کی جو رحمت اور کرم ہم پر نازل ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عبداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے گناگاروں سے پھر کس طرح حساب کرے گا اور دنیا میں جب انسان عمل کر کے گزرتا ہے تو نظام قدرت کچھ اس طرح سے ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی منزل کیا آتی ہے کہ نکی رہن ہیں اور میت کو اٹھا کر اس سے سوال پوچھتے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کو پابند کر دیا منع کر دیا کہ میرے بندے سے صرف اللہ اور اس کے رسول کے متعلق وہ سوال کرنا رہی عمل کی بات تو کل قیامت کے دن میں خود میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو میں ان سے عمل کے بارے میں پوچھ لوں گا وجہ کیا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ مصلام کی بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اپنے بھائیوں کا پردہ فاش ہونے سے بچانے کے لیے اور ان کی غربت پر پردہ ڈالنے کے لیے موسا علیہ السلام نے کارندوں سے فرمایا کہ تم ان سے مت پوچھنا کہ مال کتنا لائے مال نہ خود پوچھوں گا اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت ایسا بنایا ہے تاکہ قبر میں میرے بندے کی فرشتوں کے سامنے رسوائی نہ ہو میرا بندہ فرشتوں کے سامنے کہیں ضلیل نہ ہو جات اور کوئی اس کے دامن عمل دامن عمل میں نیکی نہ ہو اور فرشتے کہہ اٹھتے ہیں کہ بھائی تعالیٰ یہ تیرا نائب اور خلیفہ ہے کہ جو اپنے دامن عمل میں کوئی نیکی نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ پس یہ پوچھ لو کہ میں ربا مہ دین ہوں کا ماں کل تبول الحاظ رجن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ اور اس کے رسول کے متعلق سوال کر لو ایمان کے متعلق عقیدے کے متعلق رہی عمل کی بات تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود پوچھوں گا تو حضرت عبداللہ اپنی عمر راوی ہے کہ وہ قیامت کے دن کیسے گوچے گا اس کا کیا انداز ہوگا یہاں تو قبر میں صرف دو ورشتے نکیرین ان سے پردہ کروایا جا رہا ہے اور میدان معاشر میں تو اللہ تعالی کی ساری مخلوق ہوگی سارے بندے ہوں گے نیکوکار بھی ہوں گے بدکار بھی ہوں گے جنتی بھی ہوں گے جہنمی بھی ہوں گے تو وہاں ایک ایک جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہاں کیا آدم ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے کہ یدن المق مینا یادو علیہ کن پی وکر زنو بھی تارفن کلا اور رب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رابیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل و قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے بندہ مومن کے قریب ہو جائے گا یدن المقمینا حتیہ یادو علیہ ہی کن کنف کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو ڈھانپ لینا کسی چیز کا احاطہ کر لینا کسی کو اپنی حفاظت میں لے لینا تو یہ دونوں لما ہتما یادو علیہ کانا پی اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کے قریب ہوگا اپنی شان کے لائق اور بندہ مومن کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا اب چادر میں بندہ ہوگا مولا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا پیو کر رے اپنے بندے سے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور فرمائے گا تعریف زم باقاع میرے بندے جانتا ہے تو نے یہ گناہ کیا تھا یہ غلطی کی تھی بندہ کہے گا ربی بھی آ دیکھو ہاں تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی یہ خطا ہو گئی اب گناہوں کا اقرار ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی عدالت میں جب مجرم اقبال جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا کا اعلان ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالی کی رحمت یہ یعنی نظامت پرور دیکار کا انداز دیکھیں کہ گناگار اقبال جرم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کا اقرار کروا رہا ہے اور اللہ کی میں گناہوں کا اقرار جب بندہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتو تو ہاں پھر دنیا وہ اب پھر اے میرے بندے جا دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پر قرضہ ڈال کے رکھا آج کے دن میں تیری ساری خطاوں کو معاف کرتا ہوں اب اتنا رہیم اتنا کریم کون ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہو اور مجرم اقبال جرم بھی کر لے اور وہ سزا نہ دے بلکہ فرمائے کہ میں تیرے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں تو رحمت پر روزگار اس حد تک اپنے گناہ کو اپنے تامن رحمت میں لیتی ہے اور باوجود اس کے ایک انسان مستحق عذاب بن جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اسی طرح ایک دوسری صورت <مید> یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایتیں جو میں نے پیش کی اور دوسری حدیث سے مبارکہ میں بخاری اور مسلم ہی کیے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشاط الرما کہ قیامت کے دن بہت سے مسلمان جب حساب و کتاب سے پارغ ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل ہونے کا اعلان فرمائے گا تو وہ عرض کریں گے بارت ہم تو جنت میں جا رہے ہیں لیکن ابھی بہت سے مسلمان عذاب جہنم میں گرفتار ہیں اور بال تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں ربانہ کانو یسوم نہ بانا وہ یو سل بجونا بہانا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے نمازیں پڑھا کرتے تھے زکوۃ ادا کیا کرتے تھے ہمارے سال کا سر انجام دیا کرتے روزے رکھا کرتے بار تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم اکٹھے مل جل کر دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے لیکن وہ عذاب جہنم میں ہیں اور ہم جنت کی رحمتوں کی طرف جا رہے ہیں اب ابار تارا ہمارے سفارش ان کے حق میں قبول فرما تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارجیو فمن بج تم کل بھی مسقانہ دینار فخر تم واپس چلے جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھلائی پاؤ سے نکال کر لے آؤ وہ واپس جائیں گے بلکہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جن کو تم جانتے پہچانتے انہیں نکال کر لے آؤ یہ جن کا تم ذکر کر رہے ہو وہ دنیا میں تم آزاد نمازے پڑھتے تھے حج کرتے تھے روزے رکھا کرتے ان کو نکال کر لاؤ تو جان پہچان کا فائدہ بھی حاصل ہو, ہوگا وہ جائیں گے اور جان پہچان والوں کو نکال کر لائیں گے دوسری مرتبہ پھر عرض کریں کہ بار تعالیٰ بھی اور بہت سے لوگ ہیں جو عذاب جہنم میں گرفتار ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرجیو پون بجٹ پھر کل بھی مس کالا دینار ان من خیر ان واپس چلے جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بلائی پاؤ اسے بھی نکال کر لے آؤ وہ اسے واپس جائیں گے اور نکال کر لائیں گے تیسری مرتبہ پھر عرض کریں گے بارے تعالیٰ بھی اور لوگ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا واپس جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بلائی ہے اسے بھی نکال کر لے آؤ وہ سے بھی نکال کر لائیں گے اور چوتھی مرتبہ پھر ارض کریں گے بار تعالہ ابھی اور لوگ بھی ہیں جو عذاب جہانوں میں گرفتار ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہ اپنے مسلمان مومن بندوں کی سفارش کو قبول کر رہا ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ان کو جھیلک رہا بلکہ فرما رہا ہے کہ جاؤ نکال کر لے آؤ اب چوتھی مرتبہ جب عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ قمائے گا جس کے دل میں اے ازرے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال کر لے آؤ وہ جائیں گے نکال کر لائیں گے اور پانچویں مرتبہ پھر ارض کریں گے بال تعالیٰ بھی اور بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو تیرا نام لیا کرتے تھے عذاب جہنم کے گرفتار ہیں اللہ تعالی فرمائے گا کہ شاہ فعتل ملائی کا تو و شافال و شاہ ف ملائی تمام نے شفاعت کر لی شاہ فان اور میرے نبیوں نے بھی سفارش کی مومنی نے سفارش کی ملائکہ نے سفارش کی میں نے ہر کسی کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے گناہ گاروں کو عذاب جہنم سے نکال دیا ہے اب فلم یب قیل ارحم الراہمین اب کوئی باقی نہیں رہا سوائے ارحم الراہمی کے لاس اب سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہوں لہذا میرے سوا اب کوئی اور باقی نہیں رہا کے جو سفارش کرے تو پھر کیا ہوگا حضور فرماتے بھائی یا کبھی تو کب تک اب نہ وج قومن لم یاملو خیرن کتو کد آدو ہم ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ایک چلو بھر کے آزاب جہنم میں گرفتار لوگوں کو باہر نکالے گا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے کسی کو ٹکنوں تک کسی کو گٹنوں تک کسی کو پیٹ تک کسی کو سینے تک کسی کو گردن تک اور کسی کو پورا کا پورا آگ نے جلا کر رکھ دیا ہوگا بالکل کوئلے کی طرح سیاح ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں نکالے گا اور فرمائے گا اسے آب حیات کی جو نہر جنت میں ہے فائشوں کو حکم ہوگا کہ اس میں ان کو غسل دیا جائے جب انہیں غسل دیا جائے گا تو سرکار دوارا صلی اللہ علیہ ول وسلم نے شاہ فرمایا جب ن.. آب حیات کی نہر سے غسل دے کر انہیں باہر نکالیں گے تو ان کے چہروں پر گوشت پوچھ چڑھ جائے گا اور چہرے پر حسن آ جائے گا ان کی سیاہی سفیدی میں بدل جائے گی چہرہ حسیر و جمیل ہو جائے گا اور حضور نے فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے بیتے ہوئے پانی کے کنارے پر تازہ تازہ گاس پیدا ہو جائے وہ ترو تازہ ہوتی ہے اس کی تازگی نظر آتی ہے ان گناگاروں کے چہروں پر تازگی تپک رہی ہوگی تر و تازگی نظر آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گلوں میں ہار ڈال دیے جائیں اور ہار پہنا کر حکم ہوگا کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے ہار اس پہنائے جائیں گے تاکہ اہل جنت کو پتہ چلے کہ یہ عذاب سے نجات حاصل کر کے آئے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے وہ گناہ تو اہل جنت انہیں دیکھ کر پکار اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارغانہ کریے کہ ہاں اللہ تقا اللہ اللہ عد الحم اللہ جنتہ بغائی ہم نامیل والا خیرین اہل جنت پکاریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم سے نجات دی ہے اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے لیے کوئی بھلائی آگے نہیں بھیجی اور کوئی نیک عمل اپنے لیے آگے کر کے نہیں بھیجا اور بغیر کسی نیک عمل کے بغیر کسی نیکی کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت ادا فرما دی ہے جب وہ جنت میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تمہیں نظر آئے یہ تمہارا ہے یہ دیکھیں ان کا ہے کہ جو عذاب جہنم سے گرفتار ہو کر عذاب سے نجات با کر آ رہے ہیں انہیں نہ مل رہا ہے اللہ فرمائے کا جو کچھ نظر آئے وہ تمہارا ہے وہ ساری جنت کی نیمتیں حاصل کر کے پکاریں گے کہ رب بنا آئی تنا توتیا ختم من العالمین بھائی تعانا تو نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ شاید کسی اور کو اتنا نہیں دیا ہوگا جتنا ہمیں ملا ہے یعنی گناگار کا یہ حال ہوگا کہ جب اسے آزادی ملے گی تو اللہ کی بارگاہ سے اتنی نعمتیں ملے گی کہ اسے احساس یہ ہوگا کہ شاید سب سے زیادہ اسی کو مل رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اسے بہت تھوڑا مل رہا ہے تو وہ ایسا رحیم اور کریم ہے کہ وہ اپنے گناہ گاروں کو بھی اتنا کچھ دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری کائنات میں ساری مخلوقات میں اللہ تعالی نے مجھے ہی سب سے زیادہ دیا پھر اس کی رحمت اور کرم کی صورت سفیہ کرام نام اور فرماتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جویت۔ بہانہ میں جوئٹ بہانہ میں جو کہ اللہ کی رامت بہانے تلاش کرتی ہے بہانے تلاش کرتی ہے بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی گناگار میری بارگاہ میں آ جائے اور آ کر مجھ سے معافی مانگ لے یعنی دیر ہمارے ہاں ہے اس کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے وہ تو منتظر ہے کہ کب میرا بندہ آ کر مجھ سے مانگ لے یہ تو ہم گناگار دیر کرتے ہیں اور جو جتنی دیر کرتا چلا جاتا ہے وہ اتنا دل دل میں دستا چلا جاتا ہے یعنی بے شمار گنا کر کے خطائیں کر کے لش کر کے انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالی کو جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اپنے ماہ اوباق صاحب اللہ کے صدقے میں یہ حضور کی عمر پر خاص فضل و کرم ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے رحمت حق بہانہ تلاش کرتی ہے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے گناہ گار بندے کو معاف کرتا رہتا رواج میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک گناہ گار کو جب حساب و کتاب کے معاملے سے گزارا جائے گا اور اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی برائیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے عذاب جہنم کے لیے لے جاؤ حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ جب جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور فرشت اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے فرشتوں سے کیا معاملہ ہے اور اس تم اسے گھسیٹ کر کیوں لے جا رہے ہو حالانکہ وہ جانتا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشت عرض کریں گے بار تعالیٰ یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جس کے نام امال میں نیکیاں بہت کم ہیں برائیاں زیادہ ہیں برائیاں ہی برائیاں ہیں کوئی نیک عمل نہیں ہے اللہ تعالی فرمائے گا اسے واپس لے آؤ واپس لایا جائے گا اور اللہ تعالی فرمائے گا اس کے نام اعمال کو چیک کرو کہ کوئی نیکی ہے وہ چیک کریں گے اور دوبارہ ارض باری تعالی کی بارکاہ میں عرض کریں گے باری تعالی اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے سب برائیاں ہی برائیاں ہیں اللہ تعالی فرمائے گا اس کا ایک عمل نیک عمل میرے پاس موجود ہے اور اس سے حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے نام امال میں نہیں ہے جو رجسٹر ہمارے پاس ہے اس میں نہیں ہے اب اور کون سی نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک نیک عمل اس کا میرے پاس ہے اور فرشت متوجہ ہو گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا یہ بندہ ایک دن رات کہری نیند سویا ہوا تھا رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی جب بیدار ہوا تو اس نے نیت کی کہ میں اٹھ کر وضو کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اور اس کی عبادت بجا لاتا ہوں لیکن یہ ابھی لیٹا ہی تھا اور یہ سوچ رہا تھا ارادہ کیا اس نے اس کو نیند نے آ لیا اور یہ نیند کی آگوش میں چلا گیا دوبارہ سو گیا یہ اٹھ کر میری عبادت نہیں کر سکا نیک عوام نہیں کر سکا لیکن اس کا یہ آدھار یہ عمل یہ نیت مجھے پسند آئی لے آفرش تو میں نے اس کے اس ایک نیت اور ارادے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا اس کو جنت میں لے جاؤ اب دیکھیں جس پر جہنم واضح ہو گئی اور ایران بھی ہو گیا اور فرشتے لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنا کر فرمائے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جہمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے تاکہ میں اپنے گناہگار بندے کو آزاد سے بچا وہ نہیں چاہتا کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا کسی پر زیادتی نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے بندے آگ کے اندر جلیں اسے کوئی خوشی ہوگی نہیں وہ تو اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے عذاب جہنم سے بچانا چاہتا اسی طرح حدیث میں آتا کرتے حضرت من علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے آپ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا انتہائی بوڑا ہے اور اس کے بڑھاپے کے باعث اس کی کمر بھی خم ہو گئی ہے جک گئی ہے اس نے گلے میں زنار پہنا ہے اور اس کے سامنے وہ آگ ہے جس آگ کی وہ تش کیا کرتا پوجا کیا کرتا اب اس آپ کے سامنے وہ عبادت کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر جب اس کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی اس نے کہا چار سو نبے سال میری عمر ہے کہا تو یہ عمل کب سے کر رہا ہے اس نے کہا میں چار سو نبے سال سے یہ عبادت کر رہا ہوں جب سے ہو ہی ہے میں اس آپ کی پوجا کر رہا ہوں تو حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مالک الجار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور کل توحید بڑھ کر اس پر ایمان لے لیا اب تو کم از کم اتنا بوڑا ہو گیا تیری گردن تیری کمر جھک گئی ہے پھر بھی تو آگ کی پوجا کر رہا ہے اب تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ جس جو ہمارا خالق و مالک ہے تو وہ بوڑا حضرت موسا علیہ السلام سے کہنے لگا موسا تیرا کیا خیال ہے کہ یہ چار سو نبے سال اگر میں محبود برہد کی نافرمانی کر کے اب اس کی بارگاہ میں آؤں تو کیا وہ مجھے معاف کر دے گا یہ چار سو نبے سال کی میری خاتائیں معاف ہو جائے گی تو موسا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے خالق و مالک سے امید ہے کہ تو کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کن... کو معاف کر دے گا تو اس برے آدمی نے آگے بڑھ کر موسا علیہ السلام سے کہا کہ دیر کیوں کرتے ہو مجھے کلمہ پڑھاؤ اور دار اسلام میں داخل کرو مجھ پر اسلام پیش کرو تاکہ میں اسلام قبول کروں تو موسا علیہ السلام نے فرمایا تو بر لا الہ الا اللہ موسا رسول اللہ بس اس میں پڑا اور پڑتے ہی چیخ ماری رش کھا کے زمین پر گرا بے ہوش ہو گیا اور تھوڑی دیر تک اسے ہوش نہ آیا تو حضرت موسا علیہ السلام نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ زندہ ہے یہ مردہ ہے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تو آپ نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کی روح کب سے عنصری سے پرواز کر گئی ہے وہ فوت ہو گیا ہے انتقال کر گیا ہے موسا علیہ السلام نے اس کی تجیز و تقفین کا اہتمام کیا پھر اس کی نباد جنازہ پڑھائی اس کو قبر میں دفن کیا اس تمام عمر سے فارغ ہونے کے بعد موسا علیہ السلام اس کی قبر کے سرحانے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کی بار ٹالا یہ یعنی اس بندے نے فقط ایک بار تیرا نام لیا ہے اور کلمہ طیبہ پڑا ہے لا اللہ اہل رسول اللہ اور چیخ مار کر اس کی روح پرواز کر گئی ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تم مجھے اس بندے کے معاملے سے آگاہ فرما دے کہ کی نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا میں اس کی قبر پر کھڑا ہوں بھائی تعلیم میں اس وقت تک یہی رہوں گا کہ جب تک تم مجھے اس بندے کی حقیقت سے آگاہ نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی بھیجی حضرت مسا علیہ السلام پر اور پیغام دیا گیا مسا جو بندہ میرے نام کے ذریعے میری مصالحت کرتا ہے یعنی میری دوستی اختیار کرتا ہے میرا نام لیتا ہے میں اس جنت میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور اس بندے نے ایک مرتبہ میرا نام لے کر میری دوستی کی ہے میری مصالحت کی ہے اے موسا میں اس کو آزام میں کیسے ڈالتا میں نے تو اسے جنت کی پوشاک پہنا دی ہے حضرت مسا علیہ السلام وہاں سے ہٹے اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم کو آ کر یہ سارا واقہ بیان کیا کس طرح اس بڑھڑے آدمی کی بخش اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰ نے فرما دی تو توم بہت خوش ہوئی اور کلم کے حرو کو انہوں نے گنا تو وہ تقریب چھبیس روف بنے اور اگر اس کو تقسیم جائے چار سو نبے سال کے حساب سے تو کلمہ لا علاقہ اد اللہ موسا رسود اللہ کے ہر حل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بیس سال کے گناوں کو معاف کر دیا یعنی آپ دیکھیں گے وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ فقط ایک کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کے ساری قتعوں کو معاف کر دیتا لیکن دوستو ہمیں اس قابل اپنے آپ کو بنانا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں تو ہماری التجاؤں کو سننے والا ہو اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہو کیونکہ آج کا پروگرام دیر سے شروع ہوا انشاءاللہ شاء اپنے وقت پر نشیش شروع ہوگی تو پورا وقت ہم بیان کریں گے اور مجھے دوسری جگہ نشست پہ, پہ پہنچنا ہے میں اپنی گفتگو کو یہی اختدام پذیر کروں گا اس امید کے ساتھ ان شاء میں آپ سب اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کی بادگاہ میں ہم وقت پیش کیے رکھے اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں زندگی میں کبھی بھی یہ مت سوچا جا جائے کہ میری زندگی میرے نام اباد میں تو کوئی نیکی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ بتیلا ہوتا ہے یا کہ وہ گناہ ہیں نماز نہیں پڑھتے مسلمان ہیں نیک عمل نہیں کرتے کبھی انہیں کہا جائے کہ آؤ مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھ لو تو کہتے میں اور کون سا نیک عمل کرتا ہوں کہ آج نماز پڑھ لوں گا تو اللہ مجھ پر مہربان ہو جائے گا نہیں اللہ سب کا خالق و مالک ہے وہ کوئی نیکوکار ہے بدکار ہے خالق و مالک وہی ہے چاہے کوئی انسان بہت مطلب برزگار ہے چاہے کوئی بہت بڑا ظالم ہے فاسک و فاجر ہے خالق و مالک وہ ہے اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہتھیار رکھے چاہے وہ گناہ گار ہے نیک ہے کیا خبر کہ کون سا ایسا لمحہ ہو کہ ہماری معمولی سی ایک نیکی ہماری زندگی کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے ہماری زندگی کا موڑ تبدیل ہو جائے ہماری زندگی کی راحت اور آرام اس کے اندر ایسی تبدیلی آ جائے راستہ ایسا تبدیل ہو جائے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علام کی محبت میں بنا ہو جائے اور جب یہ حقیقت مل جائے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر مغفرت کا مزح جاپزہ بھی مل جائے گا وہ بہت رحمان بہت رحیم ہے بے شمار کرنے والا ہے اس لیے ہمیں ہر وقت اس کی رحمت کا محتاج ہی رہنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں ہم وقت دعائیں کرتا رہنا چاہیے جیسے کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک نادان عابد جس نے کئی سو سال تک عبادت کی اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور فرماتے کل قیامت کے دن پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نام اعمال کو دیکھنے کے بعد فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو تو وہ پکارے گا بار تارہ میں نے اتنے سال تیری عبادت کی ہے کوئی گناہ نہیں کیا نیکی نیکی کی ہے اب بھی میں تیرے فضل سے جنت میں جا رہا ہوں تو میری نیکیات کس کام کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کو واپس لاؤ اور واپس جا کر حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے چار سو سال کی عبادت کو میری ایک نعمت کے عوض میں تولا جائے ایک پرنے میں چار سو سال کی عبادت رکھی جائے گی اور ایک پرنے میں اللہ کی ایک نعمت آنکھ یا کان یا ناک کو رکھ دیا جائے گا اور ان وزن کریں گے تو یہ ایک نعمت جو اللہ کی ہے چار سو سال عبادت سے وزنی ہوگی تو اللہ تعالی فرمائے گا اب میرے عدل کے ذریعے اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جا یہ تو میری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا ایک نعمت کا بھی حق اس نے ادا نہیں کیا اب میرا فیصلہ یہ کہ سے جہنم میں داخل کر دیا جائے تو وہ پکارے گا جہنم کے لیے فرشتے گفید کر لے جائیں گے وہ پکارے گا عرض کرے گا بارے تارا اب میں سمجھ گیا تو اپنے فضل ہی سے مجھے جنت میں داخل کر دے میں تیرے فضل کا محتاج ہوں تیری رحمت کا محتاج ہوں تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم اس موقع پر بھی اس کی سنے گا اور اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندے کو میرے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کر دو تو کبھی انسان کو اپنی نیکی پر نیک عمل پر عمال خالیہ پر گھمنڈ بھی نہ ہو جیسا کہ عام طور پر معاشرے میں یہ برائی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک تقاف اس چیز کا بھی ایک درس دیتا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے کہ ہم چو مات جی گرے نیس کے میرے جیسا کوئی نہیں ہے بس میں ہی میں ہوں بڑے نیک عمل کرتا ہوں میں بہت حضور سے محبت کرتا ہوں میں توحید پر بڑا پکا ہوں میں نماز کا بڑا پون ہوں میں تو تحجد کرتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں تقاف بیٹھتا ہوں میں ہر سال حج کرتا ہوں میں زکات دیتا ہوں اور یہ فلاں تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ یعنی اپنے آپ کو بہتر کہنا ہم چما دیگرے نیز اگر یہ تصور آ جائے گا تو نماز بھی گئی روزہ بھی گیا حج بھی گیا نیکامال بھی گئے زکات بھی گئی ریا دکھلاو نمود و نمائش گویا یہ شر کی طرح انسان کے اندر فراہم کرتا تمام عمال صالحہ کو ضائع کر دیتا ہے اس لیے ہمیں اس کی رحمت کا محتاج رہنا چاہیے ہر وقت اپنے اوپر آجی رہے کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں بقیہ لوگ مجھ سے بہتر ہیں وہ بہتر عمل کر رہے ہیں جب انسان میں یہ چیز آ جاتی ہے تو حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے حقیقت میں اللہ کا بندہ بھی وہی ہے کہ جو بندگی کو سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں بقیہ سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ میرا خالق و مالک ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے گناگاروں کو مجھ سے بہتر انداز میں معاف کر دے اور شاید مجھے عذاب میں گرفتار کر لے میں اس کی نافرمانی فرمانے کی باعث عذاب میں مبتلا ہو جاؤں اور کوئی گناگار اس کی رحمت کے باعث بخشش کا ملزہ جاں لے کر جنت میں داخل چلا جائے داخل ہو جائے تو بس اس امید کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہی کے صدقے میں اور نبی اقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تفیل میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے نیک امال کو قبول فرمائے اور ہمارے جن بھائیوں نے جن دوستوں نے جن بزرگوں نے اعتکاف کیا ہے اللہ تعالی انہیں اعتکاف کی پابندیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتقاف کے سمانا عطا فرمائے اور دس روزہ اعتکاف میں بہتر انداز میں اپنی روحانی تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات یہ بھی میرے ذہن میں آئی کہ اعتکاف تزکی نفس کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہاں آپ کو کھانا واسر مقدار میں ملے گا افطاری واسر مقدار میں ملے گی تو آپ بھی کہیں پیٹ بہرحال آپ کا اپنا ہے زیادہ کھائیں گے زیادہ نیند آئے گی ذکر میں لطف نہیں آئے گا جب اعتقاف کے لیے آئے سب کچھ چھوڑا ہے تو کھانا بھی چھوڑ دیں اتنا کھائیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے دس دن ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیں یہ مختصر افطاری مختصر شہری برکت والا کھانا ہے اس لیے اس کو کھانا ضروری ہے نبی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں اجر اور ثواب ہے چاہے کھجور کھائیں یا آدھی روٹی آدھی سے بھی کم کوشش کریں ایک تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کا وزو تادم رہے گا تادر قائم رہے گا آپ کو بار بار رسا حاجت کے لیے جانے کی حاجت نہیں ہوگی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی رہے گی فجر کے بعد بھی آپ اشراق تک آرام سکون کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے ذکر اسکار کرتے ہوئے یا اگر نشست ہوگی تو نشست میں گفتگو سنتے ہوئے آپ کو نیند نہیں آئے گی اور رات بھی بڑے سکون سے گزر جائے گی اور ظاہر ہے پھر طبیعت آپ کی صحت آپ کا جسم جتنی نیند چاہے گا اتنی نیند ہی آپ کو آئے گی زیادہ نیند کا غلبہ نہیں ہوگا کیونکہ گندم انسان پر خمار کرتی ہے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام بھولے سے گندم کھائی تو جنت سے نیچے آئے زمین پر تو ہمیں چاہیے دس دن کے لیے پرہیز کر لیں کوئی اور چیز استعمال کر لیں پھل پر گزارا کر لیں جو چھوڑ دے تو بڑی اچھی بات پورا مہینہ ہی رمضان المبارک میں بزرگان دن بہت سے ایسے ہیں اب بھی ہیں پرانے ادوار کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے پرہیز کیا کرتے ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے خصوصاً اعتکاب میں بیٹھنے والوں کو کم کھائیں کم سوئیں زیادہ عبادت کریں دو حج کا ثواب ذہن میں رکھیں دو عمرے کا ثواب ذہن میں رکھیں کہ میدان ارابات میں چل کر جانا ہے مینا میں جانا ہے مزلفہ میں جانا ہے قربانی ہے پھر طواف ہے سعید ہے دیگر تمام مناسب حج کتنی مشکل ہوتی ہے جنہوں نے حج کیا ان سے پوچھیں کہ پاؤں میں چھالے پڑتے دھکے پڑتے انسان گرتا بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے تب جا کر حج مکمل ہوتا اور یہاں رات اور آرام میں دو حج کا ثواب آپ کو اگر مل رہا ہے تو کم از کم تزکیے نفس پر زور دے لیں اور جتنا اپنے نفس کو بھوک کے ذریعے کمزور کیا جا سکتا ہے روزے کے ذریعے وہ کسی اور کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے کہ جو انسان کے نفس کو کمزور کرتا ہو نبی کاق صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو نصیحت کی تھی کہ یا معاشر الشباب اے نوجوانوں تم اسے جو شادی کر سکتا ہے وہ شادی کر لے اور جو شادی نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے روزہ تمہارے نفس کو تمہاری نگاہوں کو جکانے بانا ہے اور تمہاری شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا تو جب ہم رمضان کے مہینے میں اتخاب کر رہے ہیں تو بہت سے فوائد ہیں یعنی غسل فرض ہونے سے آپ بچ جائیں گے کم کھانے کی وجہ سے جب آپ کا نفس کمزور ہوگا تو زہر غلط قسم کے خواب سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے اچھے اچھے خواب آئیں گے اور عبادت میں ذوق شوق پیدا ہوگا یہ آخری بات میں میرے حساب سے جو بھائی دوست عمل کر لیں گے یقیناً وہ اس کا فائدہ حاصل کریں گے عبادت کا ذوق حاصل کریں گے ظاہر آپ نے شبداری کرنی ہے جتنا کم کھائیں گے اتنا نفس پر کم بوجھ ہوگا میری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیقہ تھا فرما اللہ صلی اللہ علیہ سید ناول محمد سید ناول محمد مبارک وسلم اللہ ربنا تقبل مین نائ نقم تسم علیم وطب علیہ نقم ضب الرحیم اللهم اغفر امت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سببون بالإيمان ولا تجعلن في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یادین عامن و علیہ وسلم وسلم علامہ علیہ محمد علیہ محمد و مبارک وسلم و صلی اللہ تعالیٰ خریف الکی محمد امال علیہ و